الحمد للہ وقفا السلام اللہ عماد یہ چار مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی پہلا مسئلہ علم, علم علم کا مطلب معرفت الہ معرفت اسلام دین اسلام اور معرفت رسول دوسرا مسئلہ عمل علم کے ساتھ عمل علم آ ہے تو اس پر عمل تیسرا مسئلہ کیا تھا آ, دعوت علم عمل دعوت نمبر چار اس راہ میں صبر یہ چار مسائل تھے جن کی تفصیل گزری علم عمل دعوت اور صبر اب ان چاروں مسائل کی دلیل کیا ہے کوئی دلیل ہونی چاہیے چاروں مسائل کا سیکھنا واجب اور ضروری ہے مسلمان کے لیے تو اس کی دلیل کیا ہے شیخ الاسلام اور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اد دلیل فلح تعالی ولاسری ان السان الفیخ الدین آمن وسالحتی و تباس و حقی و تا صوبر یہ دلیل ہے چار مسائل جن کا سیکھنا ضروری ہے ان کی یہ دلیل ہے سورت الاسر اللہ رب العالمین نے انسان کی کامیابی اور فلاح کے لیے یہاں چار عمل بیان کیا ہے چار چیزیں ہیں اگر کوئی انسان اپنے آپ کو خسارے اور نقصان سے بچانا چاہتا ہے تو یہ چار چیزیں اپنانے کے بعد ہی بچ سکتا ہے ان چار چیزوں میں سے سب کو یا تین کو کرتا ہے ایک بھی چھوڑ دیتا ہے جب بھی انسان اپنے آپ کو خسارے سے نہیں بچا سکتا وہ ہے کیا نمبر ایک الدین آمن نمبر دو و میرحات نمبر تین و تواس نمبر چار و تواس یہ چار ہو گئے ایمان عمل صالح تواصب الحق اور تواصب صبر چاروں کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کر دیا ولاسر ان ال انسان اللہ قسم ہے زمانے کی ساری انسان یقیناً بڑے نقصان اور خسارے میں ہیں مگر خسارے سے کون بچیں گے الدین آمن جو ایمان لائیں وہ عمر اور جو عمل صالح کریں وہ تباس بالحق نمبر تین حق کی دعوت دیں اور نمبر چار و تو صبر آپس میں دوسرے کو صبر کی تلقید کریں خسارے سے بچنے کے لیے چار دی ہیں یہاں ایک چیز یاد رکھنا چاہیے کہ ان چاروں چیزوں کو سیکھنے کے لیے انسان کے لیے بڑی کوش, انسان کو کوششیں کرنی پڑتی ہیں اور چند چیزیں اپنانی پڑتی ہیں ان میں سب سے پہلے جہاد ہے جہاد ابن القئی رحمت اللہ لیکن جہا سمنا جہاد سے جہاد النفس یہ چاروں چیزیں جو ہیں ایمان عمل صالح تواصب بالحق تواصب الصبر ان چاروں چیزوں پر عمل کرنے کے لیے ایک چیز شرط ہے کیا جہاد نفس انسان اپنے نفس سے جہاد کرے گا تبھی ان چاروں باتوں پر عمل کر سکے گا جہاد نفس کا جہاد جہاد نفس اس کے چار مراطب ہیں وہی سمجھنا ہے جہاد نفس شریعت کی علم سیکھنے اچھی طرح سمجھیں علم حا... پہلا مسئلہ کیا تھا علم حاصل کرنا نم... دوسرا مسئلہ عمل کرنا تیسرا مسئلہ اے... اے... دعوت دینا اور چوتھا مسئلہ صبر کرنا یہ چار مسائل تھے ان چاروں مسائل پر جو ہم قائم رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے جہاد نفل جب تک انسان جہاد نفس نہیں کرے گا تب تک انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اسی لیے اسی جہاد نفس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ سلاد و نے ساتھ روایا حجت الوداع کے موقع پر اللہ رکم بل میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ آدمی مسلمان کب بنتا ہے سب سے اچھا سب سے بڑا مسلمان کون ہوتا ہے لوگوں نے کہا بل آیا رسول آ نے فرمایا المنسلم المسلمسان سب سے بڑا مسلمان وہ بنتا ہے جو اپنی روز نماز شریعت کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ اور زبان کے شر سے تمام مسلمان بھائیوں کو محفوظ رکھتا ہو پھر دوسرا سوال کیا الا اخبیر بالمؤمن میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ سب سے بڑا مومن کون ہوتا ہے یا سب سے بڑا مومن کون بنتا ہے صحابہ اکرام نے کہا بل آیا رسول آپ نے شاط رمایا سب سے بڑا مومن وہ ہوتا ہے کہ شریعت کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے اللہ من الناس میں نہ فی اموال کہ اموالحمان ہو سے اوکما کا جب جو انسان جس سے لوگ سب سے بڑا مومن ہوتا ہے جس کے شر سے لوگ اپنی جان اپنے مال کو محفوظ سمجھتے ہو ایسا انسان ایسا کلمہ پڑھنے والا ایسا مسلم, مومن ایسا مسلمان کہ جس کے شر سے لوگ اپنی جان اور مال کو محفوظ سمجھتے ہو کسی قسم کا خطرہ جان اور مال کا خطرہ محسوس نہیں کرتے بالکل بھروسہ کرتے ہوں اس پر انسان اے ای, اے ای ایمان والا سب سے بڑا موبین ہوتا ہے آگے اللہ کم بل تم لوگوں کو بتاؤں کہ سب سے بڑا مہاجر کون ہوتا ہے زمانہ ہجرت کا تھا سب سے بڑا مہاجر کون ہوتا ہے سب سے بڑی ہجرت کیا ہے سب سب سے بڑا کس, کا, کس کی ہجرت ہوتی ہے لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا المہاجرو من حجارا سو المہاجرو من حجارا سو یا انتہج را کر ہی رب سب سے بڑا مہاجر وہ ہے سب سے بڑا مہاجر اور سب سے بڑی ہجرت یہ ہے تمہارے رب نے جس چیز کو ناپسند کیا جس سے منع کیا اسے تو شو, اس کو چھوڑ دے اللہ کے ناپسندیدہ چیزیں گناہوں اور برائیوں کو چھوڑ دینے کا نام کیا ہے سب سے بڑا مہاجر نمبر تین ہجرت کی نمبر چار ہجرت کی بات چل رہی تھی وبل اب ذرا سوچو حجر الودا کا موقع ہے سارے جہاد ہو چکے ہیں جنگ بدر جنگ عہد خندق آزاد حنین تبوک سارے جہاد تو ہو چکے ہیں اور وہی لوگ جو جہاد کیے تھے انہیں کے بارے میں اللہ سروپ اللہ اخبرکم کم بالمجاہد تم لوگوں میں بتاؤں کہ سب سے بڑا مجاہد کون ہوتا ہے؟ سب سے بڑا جہاد کیا ہے تو صحابہ نے کہا اللہ آ آنے فرمایا المجاہد من نفس سب سے بڑا مجاہد ہو جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے اس کو جہاد اکبر کہا گیا وجاہد جہاد کبیر قرآن پاک میں اس کو جہاد کبیر جہاد اکبر کرا دیا گیا اب آئیں تو یہ جہاد نفس جو ہے اس کے چار درجے چار مراتے ہیں اس سنیں نمبر ایک جہاد نفس کا سب سے پہلا درجہ کیا ہے آدمی دین سیکھنے میں علم حاصل کرنے میں یہ جو دین ملا ہے دین اسلام اس کے سیکھنے اور اس, کے، اس کا علم حاصل کرنے میں کتنی بھی انسان کو تکلیف ہیں پریشانیاں آئیں ہمت نہ ہارے دین سیکھے علم حاصل کرے یہ جہاد نفس کا سب سے پہلا مرتبہ اور پہلا درجہ ہے جہاد نفس یعنی دین سیکھ اسی لیے نبی علیہ سلاۃسلام نے علم سیکھنے کا جو جہاد ہے اس کو بہت بڑا جہاد قرار دیا آپ نے ساتھ رمایا ایک حدیث کے اندر عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث من خورا جفی طالب علم من خواراجہ فی طب العلم جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے نکلا من خواجہ فی طبی جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے فہوب المجاہد الفی شبیل اللہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں میدان جنگ میں جہاد کرنے والے مجاہد فی شبیل اللہ کے درجے میں ہے تب تک حتیہ یار جے آ جب تک کہ واپس نہ آ جائے یعنی مجاہد فی شبی اللہ کے جہاد کے عجر و ثواب کے برابر طالب علم کا ثواب ہے جب تک وہ علم حاصل کر رہا ہے حتیہ یار جے اور جب جہاں تک کہ علم حاصل کر کے واپس لوٹا ہے جب علم حاصل کر کے واپس آ گیا اور اب لوگوں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچانے لگا مددس بن گیا علم بن گیا وائس بن گیا خطیب بن گیا اب لوگوں کو دین سکھانے لگا تو اس کا سواب تو مجاہد سے بھی بڑھ جاتا ہے اسی لیے علم حاصل کرنے میں کتنے بھی مشکلات بڑی دشواریاں آتی ہیں جان کی مال کی وقت کی لوگوں کی طرف سے رکاوٹ آنا خاص طور سے پہلے پرانے زمانے میں اللہ اکبر علم حاصل کرنے کے لیے کتنے کتنے میل پیدل جانا ہے کتنا سفر جو ہوتا تھا پیدل ہوتا تھا تکلیف برداشت ہوتی تھی سنا ہے اللہ اکبر صرف عبد بن نبی حاتم کا واقعہ کہ جب یہ نکلے تھے علم حاصل کرنے کے لیے چار ساتھی تھے راستے میں بےہوش ہو کے گر گئے سب شہرا میں چل رہے ہیں پیدل چل رہے ہیں کھانا ختم ہوا پانی ختم ہوا دھیرے دھیرے چل رہے ہیں ایسا بھی وقت آیا کہ مارے بھوکھ اور پیاس کے کی کشی کھا کے گر گئے بے ہوش ہو گئے کسی نے دیکھا گزرتی ہوئی کہیں سے کشتی والے گزر رہے تھے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ نظر آئے تھے کپڑا ہلائے اس کے بعد نظر نہ آئے. وہاں سے آئے تھے چاروں جو بے ہوش زمین پر پڑے تھے چاروں کشتی والوں نے پانی لے لے کے جو انہوں نے ایک کے منہ میں تپکایا تپکاتے تپکاتے یہاں تک کہ ہوش آ گیا اس نے کہا اور کہاں ہے کہا بھی ہمارے اور ساتھی پیچھے کہتے وہاں سے پانی لے کے آئے کہتے وہاں گئے تو دوسرا بھی ہوش پڑا تھا اس کو پانی پلایا تھوڑی دیر میں ہوش آیا اب آپ ذرا سوچیں اس سے بڑا جہاد اور کیا ہو سکتا ہے صرف حدیث حاصل کرنے میں علم حاصل کرنے میں یہ مشکلات تو اسی لیے جہاد نفس کا سب سے پہلا مرتبہ کیا ہے انسان دین سیکھنے میں کوشش کرے دین اور اس میں جی کتنی بھی تکلیفیں آئے اس پر وہ صبر کرے گا یہی جہاد نفس ہے جہاد نفس کبھی کبھار بہت زیادہ وار دلاتا ہے اور دوسری حدیث اللہ اکبر ایک حدیث اور سنن امام ماجہ احمد اللہ علیہ نے اپنے مقدمے میں نقل کیا بسرد صحیح آپ نے شاس میں لوگوں منجا فی مسجد یہ جو انسان میرے اس مسجد میں آئے منجافی مسجد احادا جو انسان میرے اس مسجد میں آئے گا اور آنے کا مقصد صرف یہ لم ہی اللہ خیر او علم اور میری مسجد میں آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دین سیکھے یا دین سکھلائے یہ مقصد ہے جو بھی آیا ہماری مسجد میں چونکہ نبی رہتا سخت مانے میں مسجد نبی ہی میں درس ہوتا تھا مقصد ہے کہ جو علم حاصل کریں جو بھی علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہماری مسجد میں آنے کا مقصد سے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں وہ جہاد کر رہا ہے تو سب سے پہلے جہاد جہاد نفس کے جو چار مراتب ہیں ان میں پہلا مرتبہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے اپنے نفس سے جہاد اے اے کرنے کا سب سے پہلا مرتبہ ہے کہ انسان تعلیم حاصل کرے اور شیطان یا اس کا نفس امارہ کتنا بھی ور کسی بھی صورت سے باز نہ آئے کتنی بھی تکلیف آئے وہ کر کے علم حاصل کرتا رہے یہ جہاد کا جہاد نفس کا پہلا درجہ ہے باقی انشاءاللہ آئیں اللہ آئندہ کلو کو وأستغفر الله من كل ذنب ما إليه